اور وہ جنہوں نے اپنی رب کا حکم مانا اور نماز کام رکھی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری میں خرچ کرتے ہیں